کیا تم نے انہین نہ دیکھا جن نے اللہ کی نیمت ناشکری سے بدل دی اور اپنے قوم کو تباہی کے گھر لا